اقسام اقسام کی دامزمون بیان اقسام نا۔ نور مشرقین مشرکین اعبال الصالحین مشرکین بل ملائکا مشرقین بل جن مشرقین بل دادا سرور انواد مخلوقات کے گٹ مخلوق خلقو دا سرور انواد مخلوقات دا ناس احتدا گذول اور درجات اولیتی اور کڑوا مشرکین بل ابال صالحین یوم مشرکین بالملائات دا مشرکین بالجندری مشرکین بالکواکب دا وہ جزا رچ حالت جہالت تو جنا فدی کہ ذکرش مل گئی دی دل واجبن اور مخلوقات تی اگن دی وجر دی سادری دی عبادت کوں تکو نا عبار صالحین کی چمبیادی اولیادی دا بیان من جزا سادر دی سادر کی عام خلق ناں سادر دلیدیت و گرداؤ حاصل کر ہیں ہیں حالانکہ معجوزہ دلیل تے دلیل دو لوہیت لیکن جاہدان دلیلوہیت گرداؤن چنگور کر جاہدان مسلمان کی دلیل گردی کار سازی کر حالان کے معجزہ پیغام در دلیل دربوست پیغام دے دلیل دونوں یہ تنے کرام تدوری دلیل دا ولایت تم نیو دے چدا فلاوت کے ثابت ہے دلیل دے ولات تو دے نہ دلیل دو ولہیت تدوری دو کواکی بنا جہاگر دے لری اوران دے زوار کو زی کو تاج ہان روخانہ کرے شان سے کہ مردے کو سوری دے دی گئی دے کہ کرشمہ نیت ولی داعباد تے شلوک دار جنات کی, کی جاٮٔے طاقت تے اور طاقت تے اور نخ کاری کی کی اللہ دے دا آگی دلیل پرانی کریم چرور اثنا دیرا صفت دلویت ہوا دا اللہ سے ملائک اللہ قدرت خدا دلو روز رتھم شری مشرکین میرے بار سارے کی آج و جنات کی و جن, جن بانی نجوم قرآن کریم دا ذکر کی سخر دا اللہ سے رتم شریقین بل کو رت مشرقین بانی مشرقین اصل رتم شام رت رت دریا ویاد سنورا ویاد نمبر رتم شریقین بل قوا نانی ابراہیم شروع کی ابراہیم اور ابراہی سنم آگ کلھی گی نشیز مزگار گمراہی ابراہیم دے ٹول قوم خلاف دے سے خلاف دے اداسی پتھر گمراہی دو بوش تو بلکہ شل تو تیار مغری با تین سب کی بے غیرت مسلمان ختم ہومین زار کنووری بر ہی مله کو تسموااتے ورا دوړے کونا ب مکرنینا اوو د منی ب برمل سرسلام د د قدرلتتونو پاسمان خوکی شے د قین کوون کنا۔ پر ماجاننا لےلیے دور کو او عجزدو کې مشرکن بال کوواکی بانے او تصییر د قوواکیبو زوا د کوواکی بو ہجز دغیفللم ماجاننا للے دور آ کوو کبا کنا چې دو سرفضی پر کی خیال احداز قلت بھرو بریو تو سورہ قال لا احب العاطلين و ابراهيم ان سلمكم كما تجزنا تغبل زوال و خناراضي فلما ان القمر بعد وان كلج فلذ سومي چمک ظارا قال هذا رب هذا رب ذات ملك نيشت ساز بخيال كي فلما قال جل سمى بري وتنا فقال لم يهدنني ربي لا اكونن من القوم الضالين قال ابراهيم السلام ن ن فترى هداته كلمات رب زماشه ازبكم گمرانا فلم مار الشمس باذتن قال ها ذا ربي اعظم فلقد ادنان اعلات دي لي فلم مار الشمس كليورد نار شمغدار قال ها ذا ربي اذا اعظم لقد ستاس با كده كي اکبر دے فلما افرد وطو آ بری ام تشری کو, کو اللہ کیا نبی کیا دیو اتحاد کی قومی بری ام ما تشری کو وما ان مل مشرقین رتھ مشرقین بل ہے بال سارے بے پورا آج کے وجالو رتم شرین رتم شری کی وجالو لائن الگ وجالو للہ جنگین رتب مشرقین بالجن حرام کے وخلقهم عجز الجنات وخلقهم اغیم محتاجی فتحلیق کی فیجات کی اللہ تا وخلقهم واللہ پیدا کردی لئے انسان کدہ اللہ سے صدار بے کردی وخلقو لہو بنین و بنات بغیر علم رتب مشرقین بالحب يقول الذين يشركون الله زمان وقالت اليهود زير الله وقالت النصارى المسيح الله وبنات تملذ بنات الله لكم مشركين مكه وبناتو بغير ذليل قالوا بغير علم بغير دليل فغير الدليل يقين رب سبحانه وتعالى عما يشركون فقد الله بلند الله داسنا مشركي عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون دارنگ ذکر کی نور بیالے و رت کے. کے دی مقامات بل احبال بانی بل سلام حالت السلام عجیب ذکر گی ذکر انبیاء ذکر گئی کلیشی دادا سر احبار دا, کی عجز دا, عجز دا کی رتو بانے سرت صافات کے کی فضی کی ذکر کی عجد المبیات مشرین بل احباب سار بانے دارگی سرت صفات کی عجد الملائکہ ذکر گئی رتم شریقین رتم مشریقین بل ملائے ذکر عجد الملائے بل ملائے کبانی وسافات کی و فضلہ جرا تجرگوا د پرے چلوں کے دی اوورے ز چلوں یا ل رکو ککی یٹو ٹنو او نا ور کے بندگانوتا ف تعاللیاتے ذکہگواہ فرتي اوسون کے کتاب ان کتاب الله پے مسئہ بانے اننا اہ حکوم لہ دغی دی ز دغی دا تبیداری پ مسئلا الل کہ ان ا هؤلاء ساترين بانده اسمان دراء الشيطان سرقشنا لا سمعون الى المنع لالا ويغذفون من كل جانب زحورا ولهم عذاب واصبا دغير فرد عذاب امشاء عجز الجنات فستبعان ده عجز الملائقان هم دعن كده دي صورة تاخر كبورا صالح البيضي قال كي عجز الجنات او عجز الملائقان او النار الصافون يوسلو اندرش بترنا مرات وَإِنَّ لَنَا حِنْصَابٌ مَنْ يَسْبَ سَوَرَدَ لَافَيَاتٍ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ مَنْ تَزْيَهُنْ كَاللَّذِينَ مَكْغُورًا حِزْرُ جِنَانٍ لَهُمُ الْمُشْرِكِينَ بِالْجِنْبَانِ وَجَادُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ سَبَأَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ نمبر جن کد علیہ تحم نم حضر گردور جنشتہ مشری کی جنر چلا و جارو بین جن تین سب شری قیمہ ہوما بین جنگ گرشت علوم تن حضر جِنات تو دی سبحان وما من جاتی خبران مشرقین بل اباد مشرقین بل جن مشرقین بل قوا مشرقین بل بل ملک بیان اسنافل مشرقین سرور ذکر شو سرور ثرور صنف مخلوقات او قرآن سلام اگل مریم کی عجز حضد العبیا اور دارنگیزیا ملائکا نے دارنگ جنات آ جزدی رشف ومبیا علیہ سلام ذکر کئی رحمان دم وبو رجم وبو کا نس ربا وافی تفریح تفریح بل مضمون یو مضمون دشر کی یہ نظام ابلشتلا بین الانبیاء والمشرکین كما خبر کی جگڑوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین درمیان کی دی کے دیکے جگڑوا کہ مشکین خالق نہ ماندا جگڑناوا مشکین خالق مانو اللہ رازق مانو اللہ چراذک اللہ دے خالق اللہ دے مدبر اللہ دے مالک اللہ دے دیکے جگڑناؤ کے سڑے سے تا ایمان ملے سنگد ایمان دے اللہ خالق بنو خدا بو جہلی مانو اللہ رازق دا خدا ابو جہر یا اللہ مدبر دا خدا کریم ذکر خالق اللہ گانو راز اللہ گانو مدبر اللہ گانو مالک دو گنا دو کے صرف ہی درشم یو نمبر درشم نمبر آٹھ میم سما سما وارجل مئی مسلماتی مائو کل میم کئی تاثر نو دسوکی اما سوکھ دالکت چرواسی منی جناکی کی تدبیر نہ مشری کی ناد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ گانو باران ورون کے اللہ گانو ر کے اللہ گانا گھر کا مسلمان بران بل بل چان گنی اور مالک پری چاول طاقت چاول دولے اللہ دے, دے اگر مشرق مگو مسلمانان بدر فضے کے خلاف نہ کہ اللہ گانو رازق اللہ گانو دارنگری داروال ولا گنا تب تک مشرقی ما بہل اتفاق بیان دا ما چخلق أو, أو, کی کی او رازق صرف اللہ دے مالک دو گلبر متصرف صرف اللہ دے شروع کی کی دا دریا نمبر آٹھ چا پختار کے چاپت اللہ پہلو کراسوڑ اللہ مو رب روک مو سوکھ دے چی سوک م لا با دا اختیار امر دا ورن کے دا اغلی دا اغلی دا اغلی دشمنت سوک عمل بلاد کا مشرکین یو اللہ گن سورت ہی انکبوت. سورت عن کبوت چخال رازق مشرکین اللہ گن دما بہل بیاں ما بہل سالتا ہوں سورت انکبوت کبوت دشپتم نبر وَأَنَّهُ صَرَفَ بَيْنَ حَبٍّ وَصَبٍّ فَأَنَّىٰ تُصَدِّقُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْعَشَرِ أَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا او وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَعَ الْكَافِرِينَ حَتَّىٰ أَتَانَا الْمَطَرُ وَنَبَّاتِهَا وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ اور پسی من کی انسان هم من, من بعد کے دی سکرہ برد باران, باران, باران الحمدللہ بل اکثر ہوم لایا نمون بل اکثر ہوم لا نمو مشری کیرتی لوکمان سورت لوکمان چکھا کور شریقی گان سو گان سورتی لقمان لوکمان سورت سورت سورت غرتا چھا پی دیتا خام خا وا ان کا خام خا دیو خام خاوی چیو اللہ الحمد <سؤال> الله الله حمد چې مشرک کوم د کار ش چې حالک دامان عظم کوی واللا دیله در حمد د خیبانی بلاک سرهم ل و د پکی پ د سری د ول باني بلک سرم لاعلمنا افاد د ل فيیې پ ح قطمانے ب دا ما ب اتفا چې خا کو را صرف والله ګی صورتت ذو خ۔ خالق, خالق صرف یو ولادے ونه ب صورت خلف قشت سفان ړ ساتهمن خلق هم نقول الله فنا ي فناقدبوز کېدي مشر نه چې دا م د مخوقات چااف دا دي چاپذا قدي لقولنا فنا لاقول الله نخامخدي چې و الله ف النا ي فكونون تهوح ش ش تويد ن شنا د حقنباتته فنا فنا تاد ما به الاتف خبر کی کی اللہ مضمون صرفر نمبر اللہ چیتا ہتو فیل فل, فل سو چیز روانت مخالف اوتی منکل لمهقال در طرف نا و زننو اننو محہ میں خیالو ککی دی چې دا حالا خل قطررا کے فیبانے دا والله مخل سنا کے چې پم د در یاب کے چکره چھی راچتی شي۔ دا والله ہ مخل سنا ل حدی نه چغئ دا مشینکن سے اللہہ خث کو انکی نخوااد لان خیاہ واند اوی ہی انجیتنا من حاضی ہیکون نه منشاکرری ک تا ددی مبت من, من شکر گزار شووں۔ دخلتی فرمان اللہ اسلام کی کی بنی کی, بس کی مشرکین صرف یو اللہ تشغل کی یو اللہ تب ابھی وإذا أمسكم الظرر وشبه تم نمبر آت نبرات بن إسرائيل 5 سمسفارة وإذا مسكم الظرر في البحر زوال من تدعون إلا إياها قنات كي تاس تاصل القليل فقدر من تدعون إلا إياها ورشي الساسون غالهاتي تاصل برل بے کی مقام دا خش کاغ اسلام دو اسلام راوڑے یو کسان رالو جارس الله خپ غب د بیت اللہ خت دی دکې ختل کوئي نو د آبی ز اون زم د مقام درمل ک هغه قتل پ شو د جمی دغ کرم نبی جلهمو چا بر قرم دلکه لکه بلار پشان دشمن د اسلامو چې چرته منای کو تااسې قتل کېی وج م خبرشهبد دی دیوانو چې ددم خضرګ زوجو شويدي مسلمانانې نفری دی وختې ې دراب ته جګب چې ورسې د بیړی ک سور شوو بی چې دراب می توول له خلکوویل بیړی والا او چې اوس اللاته محمد تواز کوئ یا دی این ادم احمد تاواز کے بعد نہ صرف سے وقت آغاز کی اگر سے کئی مانگ رہا ہے دریا کہ دریاب کی من پکاری دا دا اللہ اللہ اسلام رخل سے مشورہ خلاف کرے اے رات می دادا خدیل ترغیب ور کو کچے تلال <سؤال> جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المہربان انسان دے او نے زخ شخلاق انسانے سبڑے کرام سبڑے عزت دے رسل کے حساب کرام حضرت کے اکرم ارمان سو مدنی منوریت کے لاگے او کہ ہم نہ گلے ونی صاحب او کے اکرم اراگے نا اے کرم چکلاور سے مجست نبی رسان سمجھ نبی رسان بڑے اعزاز مانو سمرحبا او کلا بے لا سے دعوت اسلام اور کہتا کہ اسلام رئیس اسلام اسلام اسلام گردی کروا میرا بے جہل والا دامد من ایلا ایلا ایلا ایلا گورا. دا امور مشرکین صرف سورت ان کبوت سوتن کبوتھ کر فیزار کی مو فیل فل کے دا اللہ مفل سیندین کبوتھ فیزار کی مو فیل فل کے داؤ اللہ فرم مہ لاہوں کو دنچت نلبر هم بے ما آتے هم و و مزمون کی صرف سورت ہی یو چمور سورت لکمان سورت لکمان کے دا مخل سین لقمان یو درشم نمبر آیا سورة نقمان نمبر موجن اللہ تا خالص اللہ خیاض مگر ہر ختار ناک دلاحت خند مات الختار ان کپور ناک دلاحت ما ماتون کے دوازے او ٹھاگی کون کیاو نا شکران نا, نا شکران دارنگی داما صلب ایو گولا مکی سورت انعام کی سورت انعاما چھ فمور اعظام کی مشرکین صرف یو اللہ را برون سنگ چخانک رازق یو اللہ کرنو دارنگی فمور اعظام کی آگی چھ صرف یو اللہ تورنیو تو اللہ سورت انعام یو ثلو اختم نمبر آرات دو سورت انعام ایدارک موفی الفلکی دعو اللہ مخلصین امتن یو ثلو اختم نبر وقالوا <سؤال> يا ايتكم من اتاكم ذا عبد الله تدعون الساعه وغير الله تدعون سواه الله بل تاتسوا انكم تم صادقين بل اياه تدعون تعصوا الله لا تجاوي فيكشف ما تدعون ذلك الله حق هذا تقليد تاثر بري الله تكري الله فكو وتنسوا ما تشركون فريتاسوا وتتركون فريتاسوا لاجتاسد الله سي صدر يا جماعه فاذكروا فتنوا ما تشركون سے مضمون کی درش تم نمبر کی جی کم من ظلمات کی درش من حاضر من شکر گزار اور اللہ ینجیکم منها و من کل قرب ان ثم انتم تشرفون اللہ خلاصیت اسد مصیبت دریااب نہ اور ہر غم نخلاص ان کے واللہ دے حاضر دریااب نہ ہر غم نخلاص ان کے واللہ دے ثم انتم تشرفون ثم الفاد استباد بهم لا تاس مخلوق اللہ سے سردار کر دوے ثم انتم تشرفون دمابہ الاتفاقم خالق اور رازق اے اللہ گنی دار کے خاص نہ خالق اور رازق ممر اعظم کے واللہ ما بین نزاسو ما بظ ا بعضو تھ لل اللهہ وہ ہو داما بہ چاغی ل قسم کہ لا بعض کاا نداریں کے د مخلو ا تقرب ال اللا سبب سب تقرب ال اللہ پج غ چېہ سب دف تب ال الللهے لک گورا صورتھ سنا مضمون چاہغی اے بعضت دقدر لا کو د ک لام کا او دم ذریعتہب ال اللہ کر زولاہ سنا سمبر آاد دوصورہ کہیں یونوس۔ تکلیف سور چنت فیضر سور غیر اللہ کوئی وہ خبر کوئی تاسو اللہ تو داغت سیزنوں کی موجود نہیں دی نفع اسمانا نفع ذمائی کی آدم علم دو اللہ ان دی علم دو اللہ دی وشینہ کینہ دی آدم نا لگر چکم شے موجود دی داغت علم پاکی محو... محیط تے میں مالا ہے نمو فاغت سیزنوں کی موجود نہیں دی سرن نفع جات گی نفع اسمان کی نفع ذمائی کی سبحانہ وتعالی داما دی مقام کی امام رازیر اکرلی و انما وضعو حاضر اسنام والانصر شکل دم سرات وسلام تر دیا کې د دا دی مغول چې پ دی بعدت دی اسنا اوسانوبانې ددا کابی او دغان بیا چې کم داغ چکونه جوړ کې داور لفاار سپرش کوون ک چې اوور پس بزی کرکي و نظیر او ک زمان استالو کثیر من خلاصې به تعظیم قوبور القااب نید چکم مشرکین کاو و فیاض خبر اصل مارو مداسوتر و ساسو قبلو تا عملے صاحاب دے خد زیت د زی خبرور مقصد سرے مقصد په فره ہ کے تنسی سے کے سکر د ہ ان نہات تو د ہدو مقصد و حکمت پر زیادل القبور ک کے دا ک دا بیر دنیا و اخرت ل ب دا مقصد د القبور قبور ینعللا چې کم نروو معو اوک ب ات او کفراتو او چکل کوئ مقصد لیں د کنون سبا چې تو ابودار یہ کے جایرر ک د مقصد لے چکت تے تکئے چې دو مکی ٹک دو بی برکئی ۔ دی سی کے جاگے حیاء سجت سجت دی ذکر ذکر ذکر کی, کی نور دا دے بھی دینی حکمت دے صرف مضمون سورتر مہانا بدوم اللہ روب نہ سورتر مہانا بدوم اللہ رو درہم آیات مانگ عبادت نکو کیا اللہ لیتنا ما من اللہ اللہ کم اللہ گاران. وائی جواب تو مگر مضمون تفصیل مغل مزمیاں سورتی آردر آو اجیت نار وحدہ مشرقینجے تناد اللہ واہدہ با فری بھا با بریآ چاہتی کبلا رنگ محتا خبر مز میم الحادہ سورت بنی سر سرتی بنی سرکم وَإِذَا بنی رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ول ولاد نو ر فَقُلْ سُبْحَانَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فَإِذَا ذَكَرَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلَىٰ أَذْكَارِهِمْ نَفْورًا سُورَةُ الْبِلاَدِ إِذْ نُسِمَ سِفَارًا فَقُلْ سُبْحَانَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ إِذَا ذَكَرَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلَىٰ أَذْكَارِهِمْ نَفْورًا إِنَّكَ نفرت قون کی ولدارا <سؤال> مغردی پورشا کاج سورت حج نمبر آتا ہوں میری الحباد سو بل آرچنا دم برتھ واضح, واضح کے کے کے من بہاجات کافی روکینا تاریخ مسلین سارا سر لاور باب کیے شیطان کو من منارا مختلف اخبار دے کافر نویوار سورت صافات, کی. سورتی صافات. مصلہ ما بہ لظ ال بعضہ سو للللهہ حدہ ہو پن زدر شم براد انہم قانو ذا کے لہم لا الہ الللا اللهہ يستک برونا الہضبد کفار سو انم قانو ذا کےہہیں وہ کوفارہذنیيا کےہ جڪ بی تو الش الہ۔ لہ یس تک بیرون سرینا اور ما خالف پڑا مسرین مضمون کیمبر آٹھ جالل آنا تیل اہم واحد در نبی گن یو مزگار دا فانجیب خبر دا, ناس واحد دا امن کسیر دی, دی, دی بکار عمہارمہار کو کافر مدد دیتا انہا ذا لشئ انعجاب انہا اشنا مسئلہ دا نیمسئلہ لکہ دا خو ذرا مسئلہ دا دا دا ملے اسلام نواخلتر جناب رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فطر چرگئی نوخواد جو خوادر دینی از دا کہ اجتنا انہا ذا لشئ انعجاب دا یا اشنا مسئلہ دا ان کفار فرز بانی انہا ذا لشئ انعجاب انہا بیو گردہ مضمون کہ ما بین نزابین مشرکین والانبیاء العبادتو للہ العبادة لله وحده من ذات الوختم نمبر آيات سورة زمر سلين اشتم السبارة من ذات الوختم نمبر آيات سورة زمر سلين اشتم السبارة وإذا ذكر الله وحده شمع أزد قلوب الذين لا يمنون بالله فاتح إذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون قلت ياتك شاء الله يكي یو اللہ مددگار دے، یو اللہ اللہ من سوا روح السلام خبر منڈک در تار کنا سب شروع مضمون سورت ہی مومن کی مشرقین واہد ہوں ارحباد تھو ل برات اللہ بہ دی دی جاتی تیو حاصل دا سبق, سبق, سبق کے اقسام دیم اقسام